ہاں جو اوان میں علم کے پکے اور امان والے ہیں وہ آمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف یاترا اور جو تم سے پہلے یاترا اور نماز کام رکینی والے اور ذکو دئی والے اور اللہ اور قامت پر امان لانے والے ایسوہے کو انقرب ہم بڑا ثواب دیں گے